اور کیا آدمی کو یاد نہ ہو کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنا اور وہ کچھ نہ تھا